السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام للہ رب العلمین وسلۃ وسلم علیہ ومن علیہ وسحبی امن صارنج علیہ وسلم وسلمہ تسلیم اما بعد ہمارا جو درس ہے تربیتی حوالے سے کہ جس میں ایک مثالی مسلمان مرد اور عورت کا بیان ہو رہا ہے اور اس میں سب سے پہلا موضوع اس کا ایک مسلمان کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اس پر ہماری بات چیت چل رہی ہے تو وہ کا درس میں ہم نے ویسے کیا پڑھا تھا کہ یاد ہے کسی کو حج کے بارے میں اور حج کے علاوہ حج کا ویسے حکم کیا ہے ہاں صاحب استاد پر فرض ہے اور جو حسابست نہ ہو کوشش کرے کوشش کیا کرے نیت بھی, بھی ہو اور حقیقی کوشش بھی ہو دماغ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ <clears throat> آج کل چونکہ حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے پران کے چل رہے ہیں اور بہت سے لوگ پہلے سے ہی وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بھی ہم تو استطاعت نہیں رکھتے ہم تو اس حکم سے خارج ہیں تو نہ استطاعت پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے سوچ کر ہوتی ہے حالانکہ میں استطاعی ثویرہ کے جو طاقت رکھتا ہو استطاط رکھتا ہے یہ مانا نہیں کہ پہلے اس کے پاس لاکھوں روپے جمع ہو استطاعت کے معنی کہ اس کی یعنی کہ کوشش ہو کہ جس میں وہ مال مہیا کر سکے اپنے آپ کو کہ جسے حج کر سکے اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم بہت سے دنیا کے کام کر لیتے ہیں کہ جس پر لاکھوں روپے کی ضرورت ہوتی ہیں اور ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ کام ہم کر لیتے ہیں خصوصا ہمارے ہاں کوئی جو مختلف طرح کے فنکشن ہوتے ہیں شادی بیاہ وغیرہ کے تو دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ بڑے غریب سے غریب لوگ لاکھوں روپے کا خرچہ جہیز پر شادی کے اخراجات پر کھانوں پر اس طرح کی چیزوں پر کرتے ہیں اب اگر پوچھے بھی یہ تم کو خرچہ کہاں سے ملا کو فنڈ ملے ہیں ریفنڈ تو نہیں ملے اب ممکن ہے کہ قرض لیا ہو کسی سے لیکن باوقات اوقات قرض بھی نہیں ہوتا باوقات وہ غریب آدمی جو ہے وہ خود ہی اس نے اپنی کوششوں سے جمع کیا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس طرح کے فنکشن اس طرح کے دنیا کے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور خصوصا ہم تو یہاں پر بہت سے بھائی ویزے لے کر آتے ہیں یہاں پر ملکوں کے <laughs> تو ان کی مثال دیا کرتے ہیں کہ لاکھوں روپے کا ویزا ٹکٹ اور یہ سارا کچھ لے لیتے ہیں کون کہ جو بڑے غریب ہوتے ہیں جن کے نہیں جنہوں نے حج کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم تو اس سے باہر ہیں ہماری حکم ہے ہی نہیں سمجھا نا کبھی نہیں سوچا ہوتا اس کا یہ تو حکم امیروں کے لیے ہم تو غریب ہیں لیکن جب ویزا لینے کی بات آتی ہے تو لاکھوں روپے کا ویزا یہ ساری چیزیں وہ لے لیتے ہیں میں صرف مثال دے رہا ہوں شادی کی مثال ہو یا ویزوں کی مثالیں ہوں اور بھی اس طرح کے آج کل تو صرف شادی نہیں بلکہ ہمارے ہاں آج کل تو فوج کی بھی اس پر بھی شادیوں سے بڑھ کر خرچے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں لوگ تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ خرچے کہاں سے آ یہ لاکھوں کہاں سے جمع ہو جاتے ہیں اور حج کے لیے اور حج تو چلو ایک بڑا خرچہ اس کے لیے چاہیے قربانی بیس تیس ہزار کی عام طور پر جانا مل جاتا ہے ہمارے ملکوں میں تو اس کے لیے بھی ہم تو غریب ہیں وہاں غربتیں ہوتی ہیں اور جب اللہ کے کسی حکم کا بات آتی ہے یعنی وہاں پر غربتیں ہوتی ہیں اور جب اپنی کوئی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر امیر بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس لیے صحابہ اکرام کو اگر دیکھا جائے نا تو آج ہم نے جو امیر ہونے کا تصور قائم کر رکھا ہے کہ جس اتنے امیر ہوں گے تو حج کریں گے اگر صحابہ کے لحاظ سے دیکھا ہے تو پھر تو پھر تمہیں چند صحابہ ملے کہ جن پر حج فرض تھا باقی کسی پر بھی نہیں تھا صحابہ کے رام بیشتر ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس یعنی کہ بعض اوقات سوائے ایک دن کے کھانے سے زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ایک دن ایک دن سے زیادہ بہت سے صحابہ کے یہ حال تھا اور حج کے لیے حج کے لیے پھر بھی جاتے ہیں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اس چیز کو کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم وسائل مہیا کر سکتے ہیں اور استطاعت ہو سکتی ہے لیکن وہ پہلے سے ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر تو فرض ہے ہی نہیں ہم تو اس حکم سے باہر ہیں اور میں کل کے رات کے درس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انڈونیشیا میں وہاں پر ایک بہت اچھا ان کا ان کی عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ بچپن سے لے کر ہی ہر ایک آدمی اپنا ایک غلاف صندوق بنا لیتا ہے کہ جس میں وہ ہر روز کا ہفتے مہینے کا جس طرح بھی اس کے وہ تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتا رہتا ہے اور حج اس نے کب کرنا ہے عمر ابھی دس سال کی ہے اور حج اس نے کرنا ہے پچاس سال کی عمر پہنچ کر یا چالیس سال کے بعد تو چالیس سال تک وہ جمع کرتا رہتا ہے جب وہ ایک روپیہ بھی تو نہ ہو یقینی طور پر چالیس سال کے اندر پھر وہ اتنا فنڈ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ حج کر سکتا ہے اور آپ دیکھو کہ بابوقات ان لوگوں کو انڈونیشیا دیکھو کہ وہ یعنی کہ ان کے مالی حالات پیچھے بہت غربت لیکن حج کے لیے لاکھوں روپے وہ کہاں سے لائے ہیں وہ اس طریقے سے تو یعنی کہ میرا کہنے سے صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں حج کے بارے میں جو لاپرواہی کا انداز چل رہا ہے ہاں بعض لوگوں کے ہاں بہت اچھا اس کے لیے جذبہ ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے اچھی بات ہے لیکن بہت سے لوگ خصوصاً اس دور میں یہ بھی خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ ہماری طاقت سے باہر ہیں اور تو اور ہم پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر بھی جو ویزے لے کے یہاں پر پہنچ گیا نا اس کو آگے جانے کی کبھی نہیں سوچا اس نے جو لاکھوں کے ویزے لے کے یہاں پر پہنچ جاتا ہے نا اس نے بھی کبھی آگے کا نہیں سوچا بھی چلو تھوڑا اور بھی آگے چلا جاؤں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے صرف ایک لاپرواہی کا انداز تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے خود بھی اس مسئلے کو جاننے کی اس حکم کو جاننے کی اور لوگوں کو بھی اس کی تنبیہ کرنے کی کہ اگر یہ صرف اس قدر لاپرواہی ہے حج سے اور دوری ہے اور اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین سے ایک یعنی کہ بے وفائی کا انداز ہے اور کچھ نہیں ہی تو خیر حج کے بارے میں ہمارا ذکر ہوا تھا اور کیا دوسرا موضوع ہمارا کیا تھا ہاں دو موضوع پڑے تھے پی دفعہ ہاں جی ماشاء اللہ اور جاتے ہیں وہاں آگے جاتے ہیں کہ جہاں پر ملینوں خرچ ہوتے ہیں وہاں سے رہ جاتے ہیں جی اور ہمارا موضوع کیا تھا پھر ہفتے کا اس سے مقصد کیا ہے اس کا یا اور کچھ جی ہاں <سؤال> <نفاظ، نفاظ> شریعت <سؤال> اپنے اوپر اور جی ہمارا بنیادی موضوع جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان کا سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ اللہ کے دین کو اللہ کے زمین پر نافذ کرنا اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر بھی اللہ کے بندوں پر بھی اللہ کے زمین پر بھی اس کو نافذ کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ جس فریضے کی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور نہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور اگر کو بتاتا ہے تو پھر ہاں پھر وہ یہ سیاست کی باتیں سیاسی باتیں اور اس طرح کی چیزیں یہ سیاست میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سیاست بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے رسول ہلداء الدین الحق لینک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے بھیجا ہے کہ کسی حجرے میں بند ہو کے نمازیں پڑھتے رہیں کسی کونے میں بیٹھ کے کر اللہ تعالیٰ کرتے رہیں اگر یہ کام ہوتا نا تو پھر آپ کو مکہ میں کوئی مشکل نہیں تھی مکہ والوں کو بھی کافروں کو کوئی اعتراض نہیں تھا ان کو اعتراض اسی بات کا تھا کہ آپ جس دین کو لے کر آئے تھے اس کو کھڑا کر رہے تھے اس کو قائم کر رہے تھے اس کا اس کو دنیا میں اونچا کرنا چاہتے تھے ورنہ گھروں میں چھپ کر یہ کام کرتے رہو کیا مشکل ہے اس لیے یہ فریدا جو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اس آخری ہماری بات چیت اسی پر چلی تھی کہ ایک مسلمان کے اندر ہر وقت اس بات کی سوچ و فکر ہو اس کی کوشش محنت ہو کہ میں اس دین کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں آپ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں رمضان آیا روزے آپ نے رکھ لیے ذکر اذکار کر رہے ہیں کچھ صدقے اخراط بھی دے رہے ہوں گے زکاۃ اگر فرض ہے تو بھی دیتے ہوں گے حج کی بات ہو رہی حج بھی آپ نے کر لیا تو کیا صرف اللہ کا دین یہ ہے اللہ تعالیٰ جو فماتا ہے کہ تاکہ اس دین کو پورے دن دینوں پر غالب کر دے یہ کس کا کام ہے فشتے آئیں گے یا کوئی اور قوم آئے گی کیا خیال ہے یہ کام کس کا ہے وہ الدین اللہ دوسری آزماتے کہ دین کو قائم کرو وہ قائم ہونے کا معنی وہ صرف کسی مسجد کے اندر کسی گھر کے اندر کسی کونے میں بیٹھ کر نہیں ہے قائم کرنے کا معنی کہ پوری زندگی کے نظام اسی دین کے مطابق ہو ہمارے آج زندگی کے نظام دین کے مطابق نہیں ہے قانون انگریزوں کے چل رہے ہیں رسم و رواج ہندوؤں کے ہیں اور تجارت بےودیوں کا ہے ایسے ہی نا تو ہمارا دین کہاں پر ہے جو عقیب الدین اللہ ہے کہ دین کو قائم کرو وہ صرف نماز کے اندر ہے کیا اس لیے ضرورت اس مسئلے کو سمجھنے کی کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا فریضہ دنیا پر اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی اصلاح کرنا آمنوں پہلی شرط عامر السوالحا دوسری شرط اسی کیا ہے تواس و بالحق, بالحق ہاں اس ایمان اس نیک عمل کو اب دوسروں تک پہنچانا ان کو بھی اس پر لگانا ان کو بھی اس پر لگانا چلانا اس کے اندر دعوت بھی ہے تعلیم بھی ہے اس کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربانیاں بھی ہیں سمجھے نا وہ سارا یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا لیجئے آپ نے اس دین کو کیسے غالب کیا کیسے دین کو قائم کیا دعوت بھی دی لوگوں کو علم بھی سکھایا ان کی تربیت اصلاح بھی کی اور ساتھ ساتھ جہاں پر کوئی اس دین کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہاں پھر اس کے خلاف تلوار بھی تھی جنگ بھی تھی یہ کام بھی تھا یہ پورا کا پورا آپ کی سیرت جو ہے آپ کی سیرت صرف اور صرف کو برکتوں کے لیے نہیں پڑھی جانے والی آپ کی سیرت پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تب پتہ چلے کہ آپ میں دین کو کیسے غالب کیا جو اللہ رسما کہ تاکہ دنیا کے سارے دینوں پر اس کو غالب کر دے کیسے کیا آپ نے ہمارے پاس وہی راستہ ہو ہمارا منج وہی ہو اور اسی پر صحابہ اکرام چلے تھے صحابہ اکرام مدینہ میں آپ صدم کے زمانے میں ہی امن و امان پورا دین توحید سنت ہر چیز لوگوں کا پھیل گئی تھی حاصل ہو گئی تھی سیکھ گئے تھے اب ٹھیک ہے مقصد ختم ہو گیا کام پورا ہو گیا نہیں اب اٹھ اٹھ کر تبوک تک کیسے پہنچے پوچھنے والا پوچھے بھی ٹھیک ہے تمہارا کام اپنے اپنے آس پاس کے علاقے کا تھا کر لیا تم نے باقیوں کو چھوڑو ان کے حال پر نہیں تبوک آپ جب جاتے ہیں کسی جاتے ہیں وہاں پر جانے کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے کیا پیغام مل رہا ہے کہ یہ دین صرف کسی گھر کے لیے کسی خاص شہر علاقے کے لیے نہیں ہے یہ دین پوری دنیا میں ہے اس کو غالب کرنا ہے کہیں پر بھی کوئی دین کا دشمن بیٹھا ہے کہ جو دین کو اس دین کو گرانا چاہتا ہے مٹانا چاہتا ہے تو اسی لیے تبوک گئے تھے پتہ چلا تھا کہ روم کے جو بڑی سلطنت ہے بڑے پاور ہے دنیا کی اب وہ اب خوفزدہ ہو رہے ہیں مثلاً اسلام سے فکر مند ہو رہے ہیں کہ دین قوت بن کے طاقت بن کے کھڑا ہو گیا ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں ہمارے خلاف آپ کے اس سے پہلے کہ وہ تیاری کر کے ہمارے پاس ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو تبوک کی جنگ جو ہے بہت بڑا پیغام ہے حقیقت میں اگرچہ جنگ نہیں ہوئی لیکن بہت بڑا پیغام ہے رہتی دنیا کے لیے مسلمان اس کا کام کیا ہے اس دنیا کے اندر کہ صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر اپنے شہر اپنے علاقے میں دین مکمل کر لیا اگرچہ وہ آج ہے نہیں ہمارا وہ صرف دھوکہ بادی ہم کو لیکن اگر ہو بھی جائے تب بھی یہ کافی نہیں ہے اس لیے ہمارا صاحب کا آخری یہ جی اسی موضوع پر ہماری بات چیت چلی تھی ایک مسلمان اس کے سب سے بڑی گماداری اس دنیا کے اندر اپنے اوپر اللہ کا دین نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا پر اللہ کے بندوں پر اللہ کے زمین پر اس دین کو غالب کرنا اس کے بعد غلط باد الرحمن, الرحمن الرحیم مبمن کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے اس عظیم اور روشن مقصد تک پہنچنے کے لیے مسلمان ہمیشہ قرآن کے دراز اور معطر سائے تلے رہتا ہے جہاں وہ ہدایت کے ٹھنڈے اور جہاں فضا جھونکوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور خیر کے آفاق کی طرف نگاہیں لگاتا ہے قرآن کریم کی آیات اس کی رہنمائی کرتی ہیں اور اس کے سامنے آفاق کو کھول دیتی ہے چنانچہ وہ تدبر و تفکر بصیرت اور خوشی و خدو کے ساتھ کثرت سے تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کے لیے کچھ اوقات مقرر کر لیتا ہے اور ان کی پابندی کرتا ہے جن وہ جن میں وہ اپنے رب سے تنہائی میں ملتا ہے اور اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے چنانچہ اس کے معانی اس کے نفس میں سرائیت ہو کر اس کا تزکیہ کرتے ہیں اس کی عقل میں پہنچ کر اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کے دل میں جاگزی ہو کر ایمان و امانیت میں اضافہ کرتے ہیں اللہ تعالی کا فرمان اللہ تقمہ القلوب خبردار رہو اللہ تعالی کی یاد وہ <تصفيق> چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے مارک و فیق جی ہاں صاحب کا جو ہم نے پڑھا تھا نا ایک مسلمان کا اس زمین پر اس کائنات میں سب سے بڑا جو کردار ہے کہ اس ذیم کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر نافذ کرنا وہ ہمیں کہاں سے ملے گا اس کا دستور اس کا طریقہ وہ قرآن سے ملے گا اس لیے ترتیب انہوں نے جو اس انداز سے رکھی ہے کہ یہ اس پر چلنے کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے تمہیں قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے تو یہاں پر پہلی بات ہوں الفاظ کو دیکھتے ہیں کچھ الفاظ شاید سمجھنا آئے ہوں بولے ہیں لفظ سمجھنا آئے ہوں سارے سمجھ آ کے جاں فضا جھونکوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کیا مطلب جا فضا کے مانی دیا جان کو مزید یعنی کہ یعنی ایکٹیو کرنے والی اس کو نشاط دینے والی اور خیر کے آفاق کی طرف نگاہیں لگاتا ہے آفاق کیا ہوتے ہیں آفاق افق, افق افق وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو زمین و آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں ملتے نہیں ہیں لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے زمین و آسمان ملے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں افق تو کہتا ہے خیر کے آفاق کی طرف نگاہیں لگاتا ہے یعنی دور دور تک خیر جہاں اس کو نظر آتی ہے اس کو دیکھتا ہے اس کے سامنے آفاق کو کھول دیتی ہے یہاں یعنی اس کے سامنے مسلمان جس طرح ہم پہلے بات کرے صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر اپنے صرف وہ چند لوگوں تک بلکہ اس کی نظریں آفاق پر ہوتی ہیں دور نظریں ہوتی ہیں اپنے شہر سے اپنے ملک سے اپ آگے بڑھ کر ہاں اس سے آگے ان کو دیکھتا ہے چنانچہ وہ تدبر تفکر بصیرت اور خوش و کے ساتھ کثرت سے تلاوت کرتا ہے ہاں یہ جو ہم اصل قرآن کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت صرف خالی الفاظ پڑھنے کا نام نہیں ہے اور نہ ہی خالی الفاظ پڑھنے سے قرآن کا وہ مقصد حاصل ہوتا ہے بلکہ اس پر تدبر تدبر کے معنی امی غور و فکر تفکر وہی بصیرت سمجھنا ہر چیز کو ہر چیز کو جاننا سمجھنا اور خوشو خضو کہ واقعہ ہی قرآن پڑھتے ہوئے انسان پر رقت تاری ہو اللہ کا ڈر خوف ہو اس انداز سے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے یعنی قرآن پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کو سمجھ بوجھا اس کی حاصل کرتے ہوئے اس سے جو ہے وہ خشو خضو اس کو حاصل ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں کب حاصل ہوتی ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہاں جب قرآن کی سمجھ ہوگی جب قرآن کی سمجھ ہوگی تو تب جو ہے ہمیں پتا ہوگا کہ قرآن ہم کو کیا بتاتا ہے ہمارے سامنے جو آفاق کھول رہا ہے اور بڑی دنیا کے جو دروازے ہم کو دکھا رہے چیزیں دکھا رہا ہے وہ, وہ کب پتہ چلے گا جب قرآن کی سمجھ آئے گی اور کتنے لوگ ہیں سمجھنے والے اچا اللہ کہ جنہوں نے قرآن ترجمے میں سے پڑھا ہوا سیکھا ہوا ہے یا قرآن کے اگر کوئی ایس سنتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں یہ سن رہا ہوں پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں جی ہاں سوائے چند دیکھ کے اور باقی اس محفل والے باقی لوگوں کو دنیا کا تو کیا حال ہے اور یہ ہے کہ جو آج کا میں جس چیز پر توجہ دلانا چاہتا ہوں قرآن کے ساتھ ہماری جو بے وفائی ہے قرآن کے ساتھ ہماری جو ایک, ایک طرح کی غداری ہے بے وفائی ہے کہ وہ کتاب جو بچپن سے لے کر ہاتھوں میں ہے سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے تلاوت بھی کرنا آتی ہوگی لیکن پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں حالانکہ آدمی عمومی طور پر اپنی زندگی کے معاملات میں اگر کسی سے کوئی ایک لفظ بھی سنتا ہے نا کہ جو لفظ اس کو سمجھ نہ آئے تو کیا کہتے ہو آپ سے کوئی آدمی بات کر رہا ہو بات کرتے کرتے کوئی ایسا لفظ بول دے جو آپ کو سمجھ نہ ہے تو کیا کہتے ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کیا بولا ہے ایک لفظ بھی سنتے ہو تو بغیر سمجھے اس کو آگے نہیں چلتے ڈکشنری کے بعد میں دیکھیں گے پہلے اسی سے پوچھیں گے جس نے بولا ہے تو اس لیے بغیر سمجھے ہم ایک لفظ بھی بغیر سمجھے آگے نہیں چلتے اور دنیا کی کوئی کتاب آپ نے آج تک ایسی نہیں پڑھی ہوگی جس کی آپ کو سمجھ نہ آتی ہو پڑھی کبھی کوئی کچھ اسکول کی کتاب ہو کچھ اس کی ہو یا ویسے باہر کی آ مطالعے کی کتابیں ہوں کبھی کتاب کبھی کتاب ایسی پڑھی جس کی سمجھ آتی ہو کتاب تو کیا آپ دو تین لائنیں بھی پڑھیں گے سمجھ آئے گی وہیں پر کتاب رکھ دیں گے اس کا پتہ نہیں کیا, ہو؟ کیا لکھا ہوا ہے ایسی ہے نا یعنی بھائیوں کو فرد کرو فارسی نہیں آتی کو فارسی میں آپ کو کتاب لا کر دے دی جائے ہاں پڑھنے کو ممکن پڑھ لیں آپ کہ okay, اس کے لفظ بھی اردو جیسے ہوتے ہیں اگر چاہے وہ الٹے سیدھے جیسے بھی آپ پڑھیں پڑھنے کو پڑھ لیں گے لیکن جب سمجھ نہیں آئے گی تو آگے پڑھیں گے یہ تو سمجھ نہیں آ رہا وہیں پر چھوڑ دیں گے لیکن قرآن کے حوالے سے عجیب معاملہ ہے کہ سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن کبھی اس بات کی جستجو پیدا نہیں ہوئی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں اور اگر اس کو کہا جائے کہ یہ قرآن سے اعراض ہے اعراض کیا معنی؟ منہ پھیرنا منہ پھیرنا جس کے بارے میں اللہ کیا متا ہے امن ذکری فن شطن ون کا اور جو میرے ذکر سے قرآن سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے اس کی روزی اس کی زندگانی تنگ ہے منع شروع ہوئی عمر اور ہم قیامت دے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے تو قرآن سے قرآن سے اعراض کے کئی انداز ہیں ویسے ہی اس کا انکار کر دینا کہ اللہ کے کلام ہے ہی نہیں اس کو ماننا ہی نہیں سے ابو جل کی طرح یا ماننا تو ہے لیکن اس کو پڑھنا ہی نہیں پڑھنا آتا بھی نہیں بہت سے لوگوں کو قرآن کی تلاوت بھی نہیں آتی پڑھنا بھی نہیں آتا پڑھنا آ گیا تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم پڑھ کے رہے ہیں سمجھ آ گئی اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنی ہمارے بڑے بڑے ملہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن ایک ایک لفظ بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف ہے یہ سارے قرآن سے اعراض کے انداز ہیں یہ سارے قرآن سے اعراض کے انداز ہیں تو معاملہ خطرناک ہے اس لیے ضرورت ہے ہم کو قرآن کو سمجھنے کی قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی اور لوگوں کو بھی لوگوں کے اندر بھی یہ سوچ فکر پیدا کرنے کی اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ قرآن کا سبنے کا حکم کیا ہے فرد ہے نفل ہے فردِ آئین ہے اور فرد کفایہ ہے فرد عائن ہے؟, ہے, ہے دلیل فلا آجی آجی جن بھائیوں نے فرد عین کہا ہے سامنے سے بھی ہاں جی آپ کے پاس کچھ دلیلیں ہیں ہاں جی جی ہاں بار ہاں جی قرب القفال جی پڑھی اور بھی کوئی ہے جی ہاں لال قلع کتاب الارۂ بفیحی حد المتقین متقین کے لیے ہدایت ہے ہدایت کیسے ملے گی قرآن کو دیکھ کر اس کو چوم کر اس کو اچھے غلاف کے اندر لپیٹ کر سمجھے کیسے ہدایت ملے گی اس کو سمجھ کر اس کو پڑھ کر سمجھ کر ہدایت ملے گی ابھی ہم بات کر رہے تھے اسی موضوع پر کہ آپ کو کتاب پڑھتے ہیں آپ کو کتاب کی سمجھ نہیں آتی فون رکھ دیتے ہیں تو آپ اس کتاب سے کیا فائدہ اٹھائیں گے جب آپ کو اس کتاب کی سمجھ آتی ہوگی کوئی بھی کتاب ہے کسی بھی چیز ہے آپ کو جب اس چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ اس سے فائدہ ہی اٹھا سکتے ہیں。تو اگرچہ اور آتے نہ بھی ہوں کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر نہ کرنے کی مذمت کی ہے بلکہ یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں یہ قرآن پر غور و فکر کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں بہت بڑی مذمت ہے اللہ کی طرف سے اگر یہ آیتیں نہ بھی ہوتی صرف قرآن کا جو مقصد ہی تھا اس سے ہدایات حاصل کرنا یہ مقصد ہی جان لینا کافی ہے کہ جب مقصد اس سے حدایت حاصل کرنا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس کو سمجھنا پھر ضروری ہے بغیر سمجھے ہدایات نہیں ملے گی بھی جب کیا کہتے ہیں الوسا احکام المقاصد ایک مقصد ہوتا, ایک ہوتا ہے ایک وسیلہ ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے وسیلہ بھوک لگی ہے بھوک مٹانے کے لیے کیا کریں گے کھانا کھائیں گے آپ کہیں کہ کھانا کھانا ضروری بس بھوک مٹا لے کیا کھا کیسے مٹے گی اس لیے اگر بھوک مٹانا ضروری ہے تو اس کے لیے کھانا کھانا بھی ضروری ہے اگر فرد کرو بھوک کی وجہ سے آدمی مر رہا ہے موت واقع ہو رہی ہے اس پر کھانا کھانا کیا حکم کیا ہوگا فرض ہوگا نا فرض ہوگا تاکہ اپنی جان بچائے اسی طرح سے اگر ہمیں قرآن کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی تو پھر قرآن کو سمجھنا فرض آئین ہے اچھا کو کہے فرض کفایہ ہے کچھ مولوی کچھ علماء جان لیں بس کافی ہے باقی لوگوں پر ضروری ہے کیا خیال ہے کافی ہے کافی نہیں ہے کہ جب ہم خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھے جانے خود اس سے ہدایت حاصل کریں تو خود ہمیں پھر خود اس کو سیکھنا ہوگا تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کا حکم جو ہے کیا ہے کہ فرض عین ہے فرض عین کا معنی ہر مسلمان پر مرد ہو عورت ہو عالم ہو ظاہر ہو امیر ہو غریب ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو اس پر فرد ہے کہ قرآن کو سمجھے تاکہ اس کا مقصد جو ہدایت کا اس کو حاصل کر سکے اس لیے اس نقطے کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اس اس پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اگر فرض عین ہے اور یہ فرض پورا نہیں کر رہے تو پھر حکم کیا ہوگا ایک آدمی فرض کرو پانچوں وقت کی پابندی سے نمازیں پڑتا رہا زندگی بھر کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی کبھی اس کی جماعت نہیں چھوٹی رودے اس نے سارے رکھ لیے حج کر لیا اور بھی جو عبادات کرتا رہا لیکن قرآن کو سمجھے بغیر دنیا سے چلا گیا اللہ کے یہاں کیا ہے ہاں مجرم ہے یا نہیں ہے مجھے ہے یا نہیں بتائیے ذرا ہاں مجرم نا بک رب انت ان قومی تخت و حادق قرآن محضورا جو اللہ کے نبی کہ آمد کے دن دعویٰ دائر کریں گے نا کیا میں رب میری قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا وہ یہی دعویٰ ہے قرآن پر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا قرآن کیا کہتا ہے اور دوسری چیز کہ قرآن سے زیادہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ کہو گے کہ یہ ہمارے سمجھ سے بالاتا ہے۔ رہے ہم اس قابل نہیں کہ اس کو سمجھ سکیں تو یہ بھی غلط فہمی ہے جس کو دور ہو جانا چاہیے قرآن سے زیادہ آسان کوئی کائنات کی کتاب نہیں ہے آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جن کو کوئی دس صفحے کی کتاب یاد ہو جی پانچ صفحے کی چھوٹا سا پمفلٹ ہو آپ کو شروع سے لے کر آخر تک اس کے اکیلے فذ یاد ہو پڑھ سکتے ہو آپ چلو ایک صفحہ ہی ایک صفحہ کسی کو یاد ہو یہاں پر کھڑا ہو کے وہ پڑھ کے سنا دے کیا خیال ہے نہیں یاد کسی کو اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن حفظ ہے قرآن کے کتنے ورقے ہیں کتنے صفحے ہیں اپنے قرآن کے ایڈیشنوں کے حساب سے ہیں کہ کسی میں لائن زیادہ کسی میں کم لیکن عموماً جو ہے وہ چھ سو سے کم صفحے نہیں ہے چھ سو سے اوپر ہے تو آپ میں سے کون کون ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہیں قرآن کے حافظ نہ بھی ہوں جن کو ایک پارا ہی ہو بیس صفحے کا ایک پارا بیس صفحے کا ماشاء اللہ کس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ویسے تو کسی دنیا کی کتاب کا ایک صفحہ بھی یاد نہیں ہے دیکھیے قرآن چھ سو صفحے سے زیادہ بھی یاد کرنے والے ہیں موجود اسی مجلس میں اور وہ بھی ہیں کہ جن کو چھ سو تو نہیں کم از کم چلو ایک پارہ دو پارے بیس صفحے چالیس صفحے یاد ہوں گے کسی کو اس سے زیادہ اگر کسی بات کی دلیل ہے تو کس بات کی دلیل ہے قرآن کے آسان ہونے کی دلیل اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعد کو آپ بڑے بوڑھے بوڑھی اماں کہ جن کو اردو کا بھی ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا ہوتا قرآن پڑھتے ہیں قرآن پھر بھی پڑھے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بعد اللہ کا فرمان والا قدیسر القرآن الکر کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے اس کے پڑھنے سیکھنے سمجھنے کے لیے فال میں مدقی تو ہے کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا اس لیے قرآن سے زیادہ پڑھنے کے لحاظ سے بھی سمجھنے کے لحاظ سے بھی یقین کریں بھائی چونکہ ہمارا تو عربی سے واسطہ ہے اور اللہ کے فضل سے ایک لمبے عرصے سے چالیس سال سے اس سے زیادہ عمر اسی میدان میں گزاری عرب، عربوں کے اندر عرب یعنی کتابوں کے اندر ان چیزوں کی عربی یقین کریں کہ ہم نے یعنی کہ قرآن سے زیادہ عربی کی کوئی آسان کتاب نہیں دیکھی قرآن سے زیادہ کو عربی کی آسان کتاب ہم نہیں دیکھی سمجھنے کے اعتبار سے تو پڑھنے کے لحاظ سمجھنے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے بہت آسان اللہ نے بنا دیا اس کو لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو بلکہ اس کے خلاف سانچے پراپے گنڈے کیے جاتے ہیں وہ مجھے مولوی یاد ہے ایک جماعت کا امیر تھا تو بیٹھا لوگوں کو جھوٹے کسے کہانیاں سنا رہا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ جو یہ جھوٹے کسے کہانیاں لوگوں کو سنا رہے ہو میں نے جھوٹا اس کا وعدے بھی کیا کہتا نہیں جھوٹے نہیں سچے ہیں میں نے ایک قصہ اس کو سنایا پھر اس قصے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہتے ہیں ہاں ہوتا ہے ایسا لوگ جو بیٹھے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جھوٹا ہے جھوٹے خیر میں کہ جھوٹے قصے کہانی ہے جو لوگوں کو تم سنا رہے اس کے بجائے لوگوں کو ترجمہ قرآن کا پڑھاؤ ان کو قرآن کا پتہ چلے کیا اس مولوی کا کیا کہنا تھا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا کے ان کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا یہ الفاظ قرآن کا ترجمہ پڑھا کے ان کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا اور مولوی نے صحیح کہا ہے بھائی پریشان ہو گیا مولوی نے صحیح غلط نہیں کہا صحیح کہا ہے کیسے صحیح کہا ہے ان کے راستے سے ہاں مولوی کا جو راستہ ہے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے مولوی نے بات صحیح کی تھی کہ میں قرآن کو ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کے گمراہ نہیں کرنا چاہتا گمراہ ہونے کا معنی اس کا یہ تھا کہ جس خود ساختہ دین پر میں نے اس کو ان کو لگا لگا چلا رکھا ہے اسے گمراہ ہو جائیں اس کو چھوڑ دیں گے اور ہوتا ایسا ہے کہ جن کو اللہ کے فضل سے قرآن کے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے ان کو پتہ چلتا ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے تو خیر بات کر رہے تھے اسی یہاں پر کہ قرآن کو تدبر تفق اور بصیرت خوش و کے ساتھ کثرت سے اس کی تلاوت کرنا اور تلاوت کے لیے کچھ اوقات مقرر کر لینا یہ بہت اہم نقطہ ہے ہمارے ہاں اگر آپ سے پوچھا جائے بھانیوں سے کہ رمضان کے بعد رمضان میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوتیں کی ہوں گی ختم کیے ہوں گے قرآن لیکن رمضان کے بعد آج شوال کی کیا تاریخ ہے بیس امرخل ہاں بیس سوال ہے بیس دن گزر گئے ہیں تو رمضان کے بعد کتنے پارے پڑے ہیں کتنے سفے پڑے ہیں ہاں جی اکا دوکا ساتھیوں کے سب میں رخل باقیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہاں جی پارے پارے پارے ماشاء اللہ باقیوں کے پاس اکثر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کس لیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں ہے قرآن کے لیے ہمارے پاس کوئی ہمارے چوبیس گھنٹوں میں کوئی خاص وقت ہے ہی نہیں اور یہ ہے قرآن سے ایک اور بے وفائی کا اس سے اعراض کرنے کا انداز کہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ٹائم نہ ہو خاص اور اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو واقعی قرآن سے تعلق جوڑنا سب سے پہلے تو ضرورت اپنا کو ٹائم خاص کرو کہ میں نے خاص کرنے کا معنی ضروری کہ آپ کو یعنی کہ صبح شام دوپہر بہتر تو یہ ہے کہ ٹائم آپ کے پاس ہو ایسا لیکن اگر وہ نہ بھی ہو کم از کم میں نے ایک گھنٹہ ڈیلی کا قرآن کی تلاوت کرنا ہے ایک گھنٹہ وہ گھنٹہ آپ کب نکالیں ایک ایک وقت میں ایک گھنٹہ نکال لیں وہ دس دس منٹ کر کے مختلف پانچ وقت میں نکال لیں چھ وقت میں نکال لیں سمجھے نا لیکن کم از کم آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہو کہ کم از کم میں نے ایک گھنٹہ قرآن کی ڈیلی تلاوت کرنا ہے اگر اور نہیں تو کم از کم ایک پارہ میں نے ڈیلی کا تلاوت کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے مصروفی کتنی بڑی کیوں نہ ہو میں نے ڈیلی کا ایک پارہ تلاوت کرنا ہے تو اب تک بیس پارے ہمارے رمضان کے بعد بھی تلاوت ہو چکے ہوتے لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی شیڈول نہیں قرآن کے لیے ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے کو وقت نہیں ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہو واقعی قرآن سے تعلق جوڑنا تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند کرو ایک چیز کا کہ ڈیلی اگر زیادہ رہیں تو کم از کم ایک پارہ ویسے تو زیادہ ہونا چاہیے لیکن کم از کم ایک پارے کی تلاوت کرنا ہے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بلکہ ہو کہ کم از کم اگر زیادہ رہیں تو ایک یا دو صفحے میں ڈیلی سے ترجم تفسیر کے ساتھ پڑھنے یا کوئی تفسیر کی کلاس اٹینڈ کرنی ہے یعنی ان چیزوں پر آدمی جب ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کے زندگی کا کوئی شیڈول ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک رات تک اس کا کوئی شیڈول ہے اس پر وہ چل رہا ہے اور جس کے آگ کو شیڈول نہیں ہوتا ایک دن سویا تو سارا دن سوئے رہا دوسرے دن جاگا تو سارا دن جاگتا ہی رہا سمجھے نا کس دن قرآن پڑھنے کا کوئی جوش آیا تو پانچ چھ پارے پڑھ لیے اور مہینے پر پتہ ہی نہ ہو تو یہ اس طرح کی زندگی بیکار ہے اسی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور آپ کے بعد بھی علماء کو دیکھو امت کے علماء ان کے ہاں ایک مخصوص ان کا شیڈول ہوتا ہے کہ اس وقت میں نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا اپنے اوپر ایسے ہی ان کے اوپر فرض ضروری ہوتا تھا جس کا کھانا کھانا ضروری ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کہ یہ چیز میں نے کرنا ہی کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے اور اسی لیے صحابہ کرام بلکہ آپ وسلم سے پہلے ایشا کہ فرماتی ہیں کہ اگر رات کا آپ کا کبھی قرآن پڑھنے کا جو مقدار تھی وہ چیز چھوٹ جاتی تجرب کی نماز نہ پڑھ سکتے تو کیا کرتے کیا کرتے پھر دن میں اس کو قدا کرتے تھے جانچ کے وقت میں آپ اس کو وہ صرف نماز قدا نہیں کرتے تھے کہنا اضافہ تھا حزب من یا حزب من کے جو الفاظ ہیں کہ آپ کا رات کا جو قرآن پڑھنے کا حصہ تھا رہ جاتا چھوٹ جاتا کبھی تو دن میں اس کو قزا کرتے قدا کرنے کا معنی کیا ہے آپ نے اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر رکھا تھا اپنے دن رات کے شیڈول میں اس چیز کو لازم بنا رکھا تھا کہ یہ چیز کرنا ہی کرنا ہے کسی وجہ سے رات کو سفر میں ہے کہ بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کبھی چھوٹ جاتا تو دن میں اس کو پورا کرتے تاکہ وہ جو پروگرام ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو پورا مکمل ہو جائے جس طرح ہمارے ڈیوٹیوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے اگر قرآن سے واقعی صحیح تعلق جوڑنا ہے تو اس اس وقت جڑے گا کہ جب آپ اپنے اوپر قرآن کا ایک مقرر یعنی کہ ایک یعنی مقرر حصہ جو ہے ایک پارا دو پارے بلکہ اگر ہو سکے تو پانچ چھ پارے بھی ہو جائیں چار پانچ پارے تاکہ ہفتے میں قرآن ختم ہو تو اتنا یہ بھی مشکل نہیں ہے بالکل مشکل نہیں ہے لیکن صرف ضرورت ہے تھوڑا اس طرف اپنے آپ کو لگانے چلانے کی اور اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی پابندی کرتا ہے یعنی کہ وہ مقرر شدہ اس کا اپنے وقت ہے اور جن میں اپنے رب سے تنہائی میں ملتا اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے بلکہ ہم کہتے تلاوت نہیں کرتا علماء کا کہنا ہے کہ جس نے اللہ سے اللہ کی باتیں سننی ہوں وہ کیا کرے قرآن پڑھے قرآن پڑھے اور جس نے اللہ سے باتیں کرنا ہوں نماز, نماز پڑھے نماز پڑھنے والا کیا کرتا ہے یوناجی رباہو ماتے کے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے باتیں کر رہا ہے اور قرآن سننے والا کیا ہے اللہ کا کلام اللہ کی باتیں سن رہا ہے اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہو تو قرآن سنو قرآن پڑھو اور اگر اللہ سے باتیں کرنے چاہتے ہو تو نماز پڑھو تو اس لیے اللہ کے ساتھ اور اس سے پتہ ایک اور چیز کا چلا کہ مصروفیت کے اندر دنیا کے معاملات کے اندر الجھے ہوئے آئے قید پڑھ لی پھر ادھر توجہ دے لی یہ قرآن کے پڑھنے کا انداز نہیں ہے کسی کسی نے خوب کہا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں موبائل ہو دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو قرآن ہی پڑھ رہا کھیل رہا ہے قرآن کو پڑھنے کے لحایت عبداللہ اپنی عمر کے بارے میں آتا تھا کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کسی سے بات نہ کرتے حتیٰ کہ جو انہوں نے پڑھنا ہوتا تھا جب پڑھ لیتے فارغ ہو جاتے کسی نے بات کرنا ہوتی اس کے بعد سے بات کرتے اس لیے اللہ کے ساتھ تنہائی میں اور خصوصاً اگر رات کے وقت تجد میں یہ چیز ہو جائے اصل یہ ہے اے ان نناش رہی اشدوت او اقوا مقیرہ کہ بے رات کا اٹھنا اشدوت ان دبانے کے لیے روندنے کے لیے کس چیز کو اپنے جذبات کو اپنی نفسانی خواہشات کو شیطان کو ان چیزوں کو روندنے کا بڑا اچھا وقت ہے وقوع مقیلا اور جو اللہ سے باتیں کرتے ہو باتیں بڑی وہ تنائی کی باتیں بڑی معنی ہوتی ہیں اور بڑی صاف ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد قرآن سے ضرورت ہے اس طرح کا تعلق اپنا جوڑنے کا اور اس کے لیے اپنا وقت نکالنے کا اور اس کی پابندی کرنے کا اور بھائیوں قرآن کے حوالے سے ایک اہم بات اور کہتا چلوں کہ قرآن کی تلاوت میں ہی اگرچہ اس پر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے فرض ہے لیکن صرف قرآن کی تلاوت میں ہی اتنی خیر و برکات ہیں یہ بات میری نہیں ہے اب تک علماء یہ بات کرتے چلے آئے ہیں کہ جس قدر وہ قرآن کی تلاوت پر توجہ دیتے ہیں اسی قدر ان کے کاموں کے اندر علمی کاموں کے اندر ان کے دوسرے کاموں کے اندر خیر و برکات ہوتی جا ہے یعنی فرض کریں اگر آپ نے کسی دن قرآن نہیں پڑھا قرآن کی تلاوت نہیں کی اس دن دیکھیں کہ آپ کے کام کس انداز سے الجھے ہوئے ہیں پورے نہیں ہو رہے کام پھنسے ہوئے اٹکے ہوئے ہیں سارے اس انداز سے اور دوسرا دن جس میں آپ نے قرآن کی کثرت سے تلاوت کی ہے اور جتنی زیادہ تلاوت کریں گے اتنا ہی دیکھیں کہ آپ کے کام کس انداز سے جو دس گھنٹے کا کام تھا ایک گھنٹے کے اندر ہو رہا ہے گھنٹے کے کام پانچ منٹ کے اندر ہو رہا ہے اور یہ چیزیں اللہ کی توفیق ہے یہ سبھی چیزیں اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں اب ہم اگر اب علماء کو دیکھتے ہیں کہ جن علماء نے پوری پوری لائبریریاں لکھتی ہیں کتابیں لائبریریاں لکھتی ہیں بعض علماء ان کی کتابیں ہزار ہزار سے اوپر ان کی تعداد ہزار سے زیادہ کتاب لکھنا کو آسان کام ہے آج کا طالب علم ان کتابوں کو پڑھنے سے آجز ہے جو علماء نے وہ کتابیں لکھتی ہیں وہ کیسے لکھی ہیں وہ اسی طرح سے لکھی ہیں کہ اللہ نے ان کے وقتوں میں جو برکتیں پیدا کی تھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے تدمریہ کے نام سے عقیدہ میں کتاب ہے اور تھوڑی مشکل ترین کتاب ہے ہم نے پڑھی ہوئی ہے شیخ و سیم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھائی ہوئی ہے ہم نے پورے سمیسٹر میں چار مہینے کا سمیسٹر تھا اور پڑھانے بھی شیخ والے والی والی و سامعین تھے پھر بھی چند طالب علم تھے جن کو وہ کچھ پلے پڑھا تھا سمجھ آئی تھی سمجھے نا ورنہ اکثر بے کے ساتھ کے اوپر سے گزری اسے بتانا کہ تھوڑی مشکل ہے ابن تعمیر رحمتہ اللہ علیہ نے صرف اثر اور مغرب کے درمیان کے ایک دو گھنٹے کے اندر لکھی تھی آج کا طالب علم جس کو ایک پوری ٹرم میں چار پانچ مہینے کی ٹرم میں اس کو پڑھ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا انہوں نے اس کو صرف عصر سے مغرب کہتا کہ تک کہ تھوڑا سا ٹائم کو ڈیڑھ دو گھنٹے کا جو ہے اس میں لکھتی, لکھتی تھی اور اسی طرح سے امام نوی رحمۃ اللہ جن کے بھی آپ ریاست پڑھ رہے تھے ان کی کتاب ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیے ان کی عمر کتنی تھی چالیس سال صرف اور چالیس سال میں کم از کم پندرہ سال تو وہ بچپن کے ہوتے نا پہلے باقی کتنے رہ گئے پچیس سال اور ان کی کتابیں آج ایک ایک کتاب ان کے اٹھارہ اٹھارہ والیم کی کتاب ہے اٹھارہ اٹھارہ جلدوں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں اور کتابیں بھی ایسی ٹھوس علمی کتابیں ہیں کہ جس کو آدمی پڑھ کے دنگ رہتا ہے کہ اس آدمی کے پاس کیا علم تھا صرف چالیس سال کی عمر فوت ہو رہے ہیں. اتنا بڑا لوگوں کے لیے امت کے لیے وہ علمی خزانہ چھوڑ کر جا رہے ہیں میں صرف بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کو اگر برکتیں دی تھیں وقت میں اتنا بڑا کام کر جاتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ ہی تھی کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا ابن تعمیر رحمتہ اللہ علیہ ان کی کتابیں دیکھیے ان کے صرف فتحو جو ہیں سینتیس جلدوں میں سینتیس جلدوں میں ان کی فتوا اور اس کے علاوہ ان کی سینکڑوں کتابیں اور،, اور حالانکہ قرآن بہت پڑھتے تھے اس کے باوجود ان کو فوت ہوتے ہوئے اس بات کی افسوس تھا ان کو کہ قرآن پر جو حق تھا میں وہ ادا نہیں کر سکا قرآن پڑھنے کے لیے اس کی تلاوت کے لیے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کا اس کی اس کے اندر اللہ نے ایسی خیر و برکت رکھی ہے کہ آدمی جتنا وقت اس کو دیتا ہے اسی قدر اس کے کام دوسرے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں جلد ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس میں خیر و برکت پیدا ہوتے کے چلی آتی ہے تو یہ قرآن کے حوالے سے جی مدقی باحوش مسلمان مکمل متقی تقی تقی تقی تقی اور باہوش مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قاری قرآن کی اس خوبصورت اور پسندیدہ تصویر کا مشاہدہ کرے جس کی تصویر کشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلیغ اور بے مثل فرمان سے کی ہے تاکہ مسلمان دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے بلند مبارک اور روشن معنی میں تدبر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريحة لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر مؤمن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی کیسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی لذیذ نارنگی اور جو مومنگ ہاں مالٹے کی ویسے اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے ہاں اتروجا کہتے ہیں گرے فروٹ کو گرے فروٹ ہاں فروٹ ہوتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں اتروجا تو اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے اور اگر عام طور پر اس کو ذائقہ اگر یعنی کہ صحیح پر کھٹا نہ ہو تو اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے آماتے کہ جو قرآن پڑھنے والا مسلمان ہے اس مثال اس ہے کہ اتروجا کی کہ جس کا خوشبو اچھی ہے ذائقہ بھی اچھا ہے اور اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی ہے اس میں خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے کھجور کی خوشبو ہو لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور جو منافع قرآن شریف ہے اس کی مثال ریحان کی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور کڑوا ہوتا ہے ریحان جانتے ہو نا پہلی مثال ہے اس مومن کی جو قرآن پڑھنے والا ہے جو ترجہ کی مثال ہے گرے فروٹ کی دوسرا جو مومن قرآن نہیں پڑھتا خوشبو کوئی نہیں اس کی ایک میٹھا ہے ہاں جی اور تیسرا منافق تو ریحان جانتے کیا ہوتی ہاں پھول پتے دنیا میں ہے کہ جنت میں بھی ریحان ریحان کے نام سے جانتے سبھی جانتے ہاں جی ریحان یہاں پر بڑی عام ہے اس کے مختلف طرح کے نام ہیں ہمارے علاقے میں مختلف اس کے نام ہے تو جس طرح پودینہ ہوتا ہے پودینہ چھوٹا یعنی کہ زمین پر پھیلا ہوتا ہے یہ درخت ہوتا ہے یعنی پودا ہوتا ہے اس کا پودا ہوتا ہے اس کے پتے تھوڑے لمبے ہوتے ہیں اور خوشبودار ہوتے ہیں بڑ, بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات اربوں میں تو ریحان کو گفٹ کے طور پر دیا جاتا ہے یعنی خوشبو کے لیے خوشبو کے لیے گفٹ کے طور پر دی جاتی ہے ریحان اتنی اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے نیاز وہ بھی کو بولتے ہیں اور بھی مختلف طرح کے اس کے نام ہے علاقائی طور پر ایک عربی میں اس کو ریحان کہا جاتا ہے اور یہ جنت کے درختوں میں سے ہے تو اس کا ذائقہ دھار بات کڑوا ہوتا ہے لیکن خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں پر منافق کی مثال دی گئی کہ کڑوا ہے لیکن دیکھنے کو خوشبودار لگتا ہے جی ہاں اور جو منافق قرآن نہیں پڑتا اس کی مثال حمل کی ہے کہ اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی اور ذائقہ میں کڑوا ہوتا ہے حمدل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جانتا زمین پہ خالی اگتا ہے حمدل کو نہیں جانتا پنیر کیسا ہوتا ہے زمین پہ پھیلا ہوتا ہے <سؤال> یہ <سؤال> بیل ہوتی ہے زمین پر پھیلتی ہے اور صحراؤ میں ہوتی ہے اور اس کا پھل ہوتا ہے جس کو ہندل بولتے ہیں اتنا سا پھل ہوتا ہے تقریبا اتنا سا جتنا یہ گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے تقریبا اس سے تھوڑا بڑا ہے چھوٹا اتنا سا ہوتا ہے اور اس کو ہمارے بعض علاقوں میں تما کہتے ہیں تمہاں بس تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں ان کے عام طور پہ اتنا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو, تو کڑوا کتنا ہوتا ہے پاؤں رکھ دیں تو منہ کڑوا پاؤں میں اگر پاؤں کے نیچے دبا تو منہ آپ کا کڑوا ہو جائے گا پورے جسم سے اس کی کڑواڑ جو ہے آپ کے منہ تک جا پہنچے گی اتنا کڑوا ہوتا ہے تو یہ ہے منافع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرال قرآن فائنل قیام اتی شفیع قرآن پڑھا کرو یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والے کی حیثیت سے آئے گا اچھا یہ دونوں جملوں کا آپس کا تعلق کیا ہے قرآن پڑھا کرو فن نہ ہو آتی کیوں کہ اور یہاں پر ترجمہ میں پورا ترجمہ نہیں کیا ہوا قرآن پڑھو پڑھا کرو کیوں کہ یہ کیونکہ چھوڑا ہوا ہے نا اس سے دونوں جملے الگ الگ ہو گئے حالانکہ دونوں جملے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں ان یعنی نہیں اننا جو ہے ان کا لفظ آتا ہے بے شک وغیرہ سے مان لیکن اس کا اصل جو مقصد جو ہے وہ سبب ہے انہ جو ہے سبب یہ ہے تو کیا کہ شفاعت کیوں کیوں کرے گا اس کو پڑا جاتا ہے اکرول قرآن شفاعت دونوں کے اٹیچمنٹ یہ ہے فعن ہوئے آتی ہے قیامہ تو فا کا جو حرف ہے نا یہاں پر اصل یہ ہے جو دونوں جملوں کو ملانے والا ہے اسی کو کہتے فاو تعقیب عربی میں تعقیب کے معنی کہ جس کا نتیجہ یہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے اصحابی ہی اصحابی کا لفظ بھی مزید تاکید کر رہا ہے کہ شفات کس کے لیے قرآن کی صاحب قرآن اس کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا مطلب کہ جو نہیں پڑھتا رمضان گزر گیا بیس دن ہو گئے ابھی تک بیس صفحے بھی نہیں پڑھے گئے تو قرآن پڑھنے والوں میں شمار ہو گے تو قرآن کی شفاعت ہے لیکن ان کے لیے کہ جو واقعہ ہی اس کو پڑھتے ہیں دیکھ دیکھیے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قرآن و حدیث میں پڑھنے کا لفظ آتا ہے نا تو صحابہ کیا مانتے ہیں کہ ان کا پڑھنے کا انداز کیا ہوتا تھا آیات کہ دس کہ 10 آیتوں سے آگے نہ بڑھتے تھے جب تک ان کی تلاوت کر کے ان کو سمجھ کر ان پر عمل نہ کرتے تھے اور صحابہ کرام میں قرا کا لفظ آتا ہے قرآن قاری قرآن قرآن کے قرا تھے وہ قرا صرف ہمارے آج کے قاریوں کی طرح نہیں ہیں جن بیچاروں کو قرآن کا ایک لفظ نہیں پتا سمجھ آتی کہ کیا ہے وہ قرآن قرآن کے عالم ہوتے تھے قرآن کے علماء ہوتے تھے قرآن کو دبانی بھی یاد تھا پڑھتے بھی تھے اس کی تلاوت بھی کرتے تھے اور ان کو قرآن کا علم بھی ہوتا تھا قرآن کے عالم ہوتے تھے اس لیے قرآن و حدیث میں قرآن اگر پڑھنے کا لفظ آتا جہاں پر وہ صرف خالی تلاوت نہیں ہے ہاں خالی تلاوت میں آ جاتی ہے اس میں لیکن اس میں اصل اس کو کیونکہ آپ کے زمانے میں تو خالی تلاوت کا کوئی تصور نہیں تھا آپ کے زمانے میں خالی تلاوت کرنے والا کیا کرتا تھا اس کو سمجھتا تھا اور اس لیے کافر کیا کہتے لا تسماؤ لحاظ القرآم الغفی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو نہیں بلکہ شور مچاؤ کس لیے لالکھ تغل تاکہ تم غالب آؤ کیا مطلب کہ آپ شور مچاؤ گے قرآن کسی کے کان میں پڑھے گا نہیں تو اس کا مطلب کہ قرآن سے کوئی ہدایات ہی پائے گا اور تم تمہارا معاملہ چلتا رہے گا تو آپ کے زمانے میں ماں اور تھی وہاں پر قرآن کا پڑھنے والا قرآن کا سننے والا اس کو سمجھتا تھا جانتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا سن رہا ہوں اور اسی ذکا کافر یہ نہیں کہتے تھے قرآن پر غور نہیں کرو یہ نہیں کہتے تھے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو اس کی تفسیر نہیں سیکھو اس کو سنو ہی نہیں پتا تھا کہ سنے گے تو سیدھا سیدھا سمجھ آئے گا اس لیے آپ کے زمانے میں جب قرآن کے بات ہوتی ہے تو وہ اور تھی کہ وہاں پر ان کی بات ہو رہی کہ جو قرآن کو صرف پڑھ نہیں رہے قرآن کو صرف سن نہیں رہے بلکہ اس کے ساتھ اس کو سمجھ رہے اور اسی لیے ہم یہ اس پر تو اس بات پر توجہ دلا رہے تھے کہ اس بات کی ہم کو ضرورت ہے کہ قرآن کے معنی کو جاننے کی اس کے کہ تفسیر کو جاننے کی تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا سنتے ہیں کیا پڑھتے ہیں جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے يقرأ القرآن و یافی وہُلیہ شاہ کن لہو اجران جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو اٹک اٹک کر مشکل سے پڑتا ہے اس کے لیے دو گنا اجر ہے یہاں پر سمجھ کے لفظ جو ہے ماہر کا لفظ قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہے اس کی تلاوت میں بھی اس کے تلفظ کی ادائیگی میں اس کو پڑھنے سے بہتر بہتر بہتر سے بہتر انداز اختیار کرنا سارے باہر ہونے کے اور اس کا علم بھی رکھنا یہ ساری چیز کے اندر آتی تو جو قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہے وہ کن کے ساتھ ہے ما سفر تلکرام البار سفر جمع سفیر کی اور سفیر کس کا رب العالمین کا اللہ کے سفیر کون ہیں فرشتے اور کرام بڑے ہی عزت والے برار بڑے ہی نیک تو جس جو قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہے اس کی تلاوت بہتر سے بہتر انداز سے کرنے میں اس کے الفاظ کی ادائیگی اس کو سمجھنے میں اس کے ان ساری چیزوں کے اندر ماہر ہے اس کا تعلق ان عظیم فرشتوں کے ساتھ ہے اور جو قرآن کو پڑھنے کو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے رک رک کے پڑھتا ہے ہاں مشکل ہو رہی پڑھنے میں تو کیا اس کا اجر کم ہے اس کے دگن آجر ہے ایک قرآن پڑھنے کا اجر اور دوسرا اس کو اس کی جو مشقت ہو رہی ہے جو محنت کر رہا ہے اس کو پڑھنے میں اس کے دگن حضر اور یہ ہے اسلام کا انداز کہ آدمی اگر کوئی دین کے لیے اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور جس قدر اس کو اس کام کرنے میں مشقت ہو رہی اتنا ہی اس کا آجر اور بڑھ جاتا ہے یہ کہ اس کو تو قرآن پڑھنا ہی آتا یہ تو بیکار آدمی ہے بلکہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ پڑھنا نہیں بھی آتا لیکن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے کی لیے کیا ہے yeah. کیا اس کے بعد بھی سچا مسلمان قرآن کی تلاوت اور اس کے معنی میں تدبر و تفکر میں تردد کر سکتا ہے بس ایک سچے مسلمان کا اپنے رب سے ایسا تعلق ہونا چاہیے سچا اور گہرا ایمان نیک اور مسلسل عمل اور اس کے رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی پہم کوشش خواہش جس سے اللہ کریم کی بندگی کا اثبات ہوتا ہے اور وہ مقصد حاصل ہوتا ہے جس کے لیے اس دنیا میں انسان کو وجود بخشا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کی تعین اس آیت میں ارشاد کی ہے ارشاد باری تعالی ہے و ما خلقطنسّلیہ ابدون میں نے جن اور انسانوں کو اس کے علاوہ اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی تو حقیقت میں قرآن کا انہوں نے یہاں پر ذکر کر کے یعنی ہمیں اس چیز کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر اپنی زندگی کے دستور کو سمجھنا چاہتے ہو زندگی کس طرح گزارنا ہے اس کے لیے قرآن کی تلاوت ہو قرآن کو پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اس پر غور و فکر کیا جائے تو جس سے انسان کے پھر نظریں کھلتی ہیں اس کے بصیرت جاگتی ہے اور پھر اس کو اس کے سامنے علم کے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر اس کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے دنیا میں کیوں آیا ہوں کہ میرا مقصد کیا ہے تو یہ وہ عظیم رستہ جو قرآن کو سمجھنے کا تو یہ تھا یہاں تک ان کا جو پہلا باپ تھا کہ ایک مسلمان کا اپنے رب سے تعلق جی ہاں اس کے بعد اگر شروع کریں کہ ایک مسلمان کا اپنے اپنی ذات کے حوالے سے اس کا کیا اہتمام ہونا چاہیے اپنی ذات کے بارے میں اس کو کس طرح سے کن چیزوں پر اہتمام ہونا چاہیے اہتمام ہمارے ہیں آج ہمارے اہتمام ہیں اپنی ذات کے لیے لیکن ان چیزوں پر کہ جن کی ضرورت نہیں ہے فالتو اہتمام اور بیکار قسم کے اہتمام لیکن یہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ ایک مسلمان کا اپنی ذات سے اہتمام اپنے آپ سے اہتمام کن چیزوں پر ہونا چاہیے کس انداز سے ہونا چاہیے دیا مثالی مسلمان مرد کا تعلق اپنے نفس کے ساتھ اور ہے یعنی یہاں پر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشترکہ ہے آگے اگلے افوا میں چل کر کچھ چیزیں ہوں گی کہ جو مرد و عورت کے حوالے سے کچھ اس میں فرق ہوں گے انشاءاللہ ہم وہ دونوں چیزوں کو رکھیں گے سامنے لیکن یہاں پر وہ چیزیں ہیں کہ جو مشترکہ ہیں سبھی جی ہاں اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان لوگوں کے درمیان نمایاں رہیں اور انہیں دوسروں کے مقابلے میں اپنے لباس حیات اور اعمال و تصرفات میں امتیاز حاصل رہے تاکہ وہ ان کے لیے اچھا نمونہ ثابت ہوں اور اپنے عظیم پیغام کے حامل ہو سکیں جی ہاں یہ بڑا اہم پیغام کے مسلمان وہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان لوگوں کے درمیان نمایا رہیں اور یہ وہ چیز اب دیکھتے ہو کہ کسی بھی ماحول معاشرے میں بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ایک الگ حیثیت دی جاتی ہے یعنی الگ حیثیت کیوں دی جاتی ہے یا تو ان کے یعنی کہ رہنا سہنا ان کا یعنی کہ جو صفائی ستھرائی ان کا علمی معاملہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بعد اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ان کو خاص طور پر جو ہے الگ سے ان کو حیثیت دی جاتی ہے سمجھے نا تو اسلام چاہتا ہے کہ یہ حیثیت مسلمان کو حاصل ہو یہ حیثیت جو ہے مسلمان کو حاصل ہو کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ اونچا ہو بلند ہو وہ نیچے نہ ہو مسلمان جہاں بھی ہو بلند ہو وہ ان <الْعَالَؤُن> اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ تم ہی سر بلند رہنے والے ہو تم مسلمان سر بلند ہو ہر چیز میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنی بات چیت میں اپنے ہر چیز کے اندر جو ہے مسلمان جو ہے وہ دوسروں سے بالا تر ہو تو یہ اسلام چاہتا ہے اس لیے لباس میں بھی اسی بات ہے کہ لباس صاف ستھرا ہونا یعنی کہ بڑا ہی کوئی خوبصورت ہونی احادیث کے اندر ہمیں لباس کے حوالے سے صفائی ستھرائی کا ذکر آتا ہے بہتر لباس کا ذکر آتا ہے حیات شکل و حیات مانی شکل و صورت آپ کا جو یعنی کہ آپ کا جو اوپر سے ظاہر یعنی کہ منظر ہے آپ کا آپ کا منظر اعمال آپ کے عمل کس طرح کے ہیں تصرفات آپ کے کام کس طرح کے ہیں تو یعنی مسلمان کو ہر چیز میں دوسروں سے نمایاں ہونا چاہیے یہ اسلام جو ایک مسلمان سے چاہتا ہے کس لیے تاکہ دوسروں کے لیے اچھا نمونہ ثابت ہو دوسروں کے لیے اچھا نمونہ ثابت ہو یعنی فرض کیجئے اب آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں آپ کسی ایسے ماحول معاشرے میں ہو جہاں پر غیر مسلم ہیں ان کو چاہتے ہو کہ اسلام کے بارے میں کوئی اچھا تصور دیا جائے اچھا اب اچھا تصور دینے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیا ہے اس میں سچائی کا پہلو امانت داری یہ ساری چیزیں بات چیت کا انداز آپ کا آپ کا علمی کردار کہ آپ کی جو کے جو یعنی کہ جو معاملات ہیں کسی علم کی بنیادوں پر ہوں دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ واقعی ہی کو پڑھا لکھا آدمی ہے کوئی سمجھدار آدمی ہے سمجھے نا اس میں آپ کی ظاہری شکل و صورت بھی جس کو آؤٹ لوگ کہتے ہیں آپ کی وہ بھی آپ کے ظاہری منظر بھی دیکھنے والوں کو اچھے معلوم ہوں تو تب آپ جو ہے واقعی ہی دوسروں کے اوپر ایک اچھا اثر چھوڑیں گے کہ آدمی بھائی بات چیت میں بھی اچھا ہے, یعنی کہ اچھی بات چیت کر رہا ہے اس کا آؤٹ لک بھی بڑا اچھا نظر آ رہا ہے اس کے معاملات بھی بڑی صحیح نظر آتے ہیں تو تب جو ہے وہ آپ جن کے جن کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے ان کو ایک اچھا تاثر دینے کے بعد ان کو دعوت دے سکو گے ان کو اپنی طرف لا سکو گے فرض کرو کہ دعوت دینے جاتے ہو اور پہلے سے ان کو پتہ ہے کہ آدمی جھوٹا ہے دھوکے باز ہے غلط بیانی کرتا ہے اور طرح طرح کی جو انسان کے اندر جرائم ہوتے ہیں اس طرح کی بات ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کے اندر ہیں اور کیا خیال ہے آپ ان کو دعوت دینے کے بجائے اداوت پیدا کریں گے دعوت اور اداوت ہاں جی ایک میں دال پہلے ہے دوسرے میں دال بعد میں ہے سمجھے نا لیکن دونوں میں معنی کے اندر اپوزٹ ہے اس لیے ہمارے بہت سے لوگ وہ دعوت کی بجائے عداوت پیدا کرتے ہیں عداوت دیتے ہیں دشونی پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو دور دین سے دور ہٹاتے ہیں اچھا بعض اوقات آدمی اخلاقاً تھوڑا اچھا ہوگا مناسب ہوگا لیکن اس کی شکل و صورت اس کی منظر گرا ہوا بے کار کیا خیال ہے خصوصاً آج کے ماحول میں ہاں بعض اوقات اس کی چیزیں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا کب نہیں جاتا جب آدمی غلبے کی حالت میں ہو جب آدمی پہلے سے ہی اس کا غلبہ ہے اس کا ایک اب طاقت اس کی موجود ہے تو وہ جیسے بھی کسی منظر میں بھی آ بھی آدمی فلاں ہے ہاں اس کی حبت دل میں ہوگی پھر بھی سمجھے نا لیکن اگر آدمی پہلے سے مغلوب ہے پہلے سے عام لوگوں کی طرح ہے اور وہ گرے ہوئے کیفیت میں لوگوں کے سامنے آ جائے تو پھر لوگ دیکھیں گے یا ہمیں یعنی دعوت دینے آئے ہمیں بتانے آیا ہے کوئی اچھا اخلاق کردار زندگی کا اچھا طریقہ اور خود اس کو دیکھو کیا ہے تو اس لیے یہاں پر ان چیزوں کی طرف دیتے ہیں کہ مسلمان ان چیزوں کے اندر اہتمام کرتا ہے اپنا سچا مسلمان اپنی عظیم ذمہ داریوں کے ساتھ جنہیں زندگی میں انجام دیتا ہے اپنے نفس سے بے توجی ہی نہیں کرتا اور اپنی ذات کو نہیں بھولتا کیونکہ اس کے تصور میں انسان کا ظاہر اس کے باتن سے الگ نہیں ہو سکتا صاف ستھری مذہب اور خوبصورت مہذب صاف ستھری مہذب اور خوبصورت شکل و صورت پر معانی اور جوہر گرانما یہ کہلانے کے زیادہ مستحق ہے انہی چیزوں سے ایک مسلمان دائع کی شخصیت کی ظاہری تشکیل ہوتی ہے یہ اہم باتیں کہتے ہیں کہ کہ مسلمان اپنی نفس سے بے توجہی نہیں کرتا اپنی ذات کو نہیں بھولتا تو کیا صاف ستھری مہذب اور خوبصورت شکل و صورت پر آزمانی اور جوہر گرہ نمایاں کہلانے کے زیادہ مستحق ہوتا ہے یعنی اگر یعنی کہ ظاہری آؤٹ لک ہے شکل و صورت ہے یہ چیزیں یہ چیزیں انسانوں لوگ لوگوں کے اوپر ایک اچھا اثر چھوڑتی ہیں تو اس لیے اسلام نے ان چیزوں پر بھی توجہ دلائی ہے جی ہاں ایک سچا باشعور اور پختہ مسلمان اپنے جسم عقل اور روح کے درمیان توازن برقرار رکھتا ہے ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے نہ کسی ایک پہلو میں غلو کرتا ہے نہ دوسرے پہلو کے حق میں کمی کرتا ہے جی ہاں یہ بھی کہ عقل روح جسم عقل اور روح تین چیزیں جسم پر جو جسم کا حق ہے اس کو دیا عقل کے لحاظ سے اس کا حق اس کو دیا اور روح کے لحاظ سے اس کا حق اس کو دیا تینوں کے حق کس کس طرح سے آگے اس کی تفصیلات آئیں گی کہ جسم کا حق کیا ہے عقل کا حق کیا ہے کس طرح دیا جائے گا اس کو اور روح کا حق جو ہے کس طرح اس کو دیا جاتا ہے تو ان کے درمیان توازن برقرار توازن کے معنی برابری برابری کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دو اور دو بلکہ بعض با، با، اوقات ایک اور دو ہوتا ہے برابری کا معنی عربی میں جس کو ادر کا نام دیا گیا ہے ادر کا لفظ جو ہے اس کو ہمارے ہاں برابری کہتے ہیں لیکن برابری کا معنی یہ نہیں کہ چیز ایک ہی طرح سے دونوں طرف ہو بلکہ جس چیز کا جتنا حق ہے جس چیز کا جتنا حق ہے اس کا وہ حق اس کو دیا جانا تو یہاں پر بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ حقوق جسم کے ہیں لیکن وہ کم ہے اور کچھ حقوق عقل کے ہیں کہ جو جسم سے بڑھ کر ہیں جسم سے زیادہ ہیں اور کچھ حقوق روح کے ہیں کہ جو ان دونوں سے زیادہ ہیں تو اس لیے برابری کا معنی توازن کا مانا وہ برابری نہیں کہ جو ایک جمع ایک ہوتا ہے یا دو جمع دو ہوتا ہے بلکہ توازن کے معنی کہ جس چیز کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیا جانا جسم کے لحاظ سے ظاہری شکل و صورت جسم کی افاظ کے اعتبار سے ان چیزوں کے اعتبار سے عقل کے لحاظ سے کہ انسان کو عقلی طور پر علمی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہے کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس کی عقل کو مزید اور پختہ کرنے کے لیے مزید اس کی عقل بڑھانے کے لیے مزید اس کی عقل میں اس کو جو ہے اس کو علم کے یعنی کہ اور بلند کرنے کے لیے اور روح کے حوالے سے روح کی پاکیزگی روح کی تربیت اس کا تز کیا یہ ساری چیزیں تو ان کے ان کے درمیان توازن رکھتا ہے تو یہ باقی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کیونکہ ٹائم آپ پا ہمارے پاس ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہم درد کریے پینتیس منٹ تقریبا